ولم یقم في تاریخ البشریت حکمن ولم تو اس دولت ولا نہ دورۃ قدیمۃ ولا حدیث اللہ على اسنت الحراب وطح طیل سیوف انسانیت کی تاریخ میں کوئی بھی حکومت قائم نہیں ہوئی اور کسی بھی ملک کی بنیاد نہیں پڑی اور کوئی بھی نئی اور پرانی تہذیب و ثقافت آگے نہیں آئی مگر نیزوں کے نوکوں پر اور تلواروں کے سائے تلے وفی تجار ابل منی نول کا فرینہ الحدین سوا ابرت تاریخ اکبر برحان اور مسلمانوں اور کافروں کے تجربوں میں آپ اگر نظر دوڑائیں تو تاریخ کے صفحات پر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی دلیل موجود ہے کہ یہ سب کچھ قوت اور طاقت کے بلبوتے پر ہوتا ہے امن حالت ہوحی الحقیقت تاریخ اور جو اس حقیقت کو سمجھ نہ پا رہا ہو وہ تاریخ کا مطالعہ کرے فی الم یبسر ہا ویف ہم عقل ہوں اور اگر اس کو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو وہ اپنی عقل کا جائزہ لے وہ بھی دولت اسرائیل وہ دولت عرب الغربی امریکہ علیم آخر العدلت علی قیام علی ونوش الحدورات یہ اسرائیل نامی ملک اور ہمارے زمانے میں یورپ کی جو تہذیب و ثقافت ہے اور امریکہ کی جو ترقی وغیرہ ہے یہ اس سلسلے میں آخری دلائل ہیں کہ ملک اور تہذیب و ثقافت کے قیام کے لیے آپ کو نیزوں کی نوکوں کا استعمال کرنا ہوگا اور تلواروں کے سائے تلے آنا ہوگا آپ کو توپوں کی گنجرج میں اپنی جان قربان کرنی ہوگی آپ کو فدائی بننا ہوگا تب کہیں جا کر آپ اپنے دین کو اپنے قرآن کو اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس و عزت کو تحفظ فراہم کر سکیں گے صرف کھوکھلے نعروں سے صرف ادھر ادھر کی باتوں سے کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے استاد محترم فرما رہے ہیں ان حکم شریعت و مقتد احکام دین اللہ فواق علمسلم و عظمت شرعیت و دنیاوی تفید و الجهاد هو الحل شریعت کا حکم اور اللہ تعالی کے دین کے جو تقاضے ہیں اس زمانے میں مسلمانوں کے حالات کے مطابق اور مسلمان جن شرعی اور دنیاوی بحرانوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان تمام سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ مسلح جہاد ہی ان تمام مسائل کا حل ہے ون صبی الوحید في المقام عت الاسلامی یت العالمی اور اس کا واحد اور صرف واحد راستہ یہ ہے کہ ہمیں مسلح عالمی اسلامی جہاد کو آگے بڑھانا ہوگا اور بیدار کرنا ہوگا وہ فلم واجہ تشامل اتما آدہ ان المحتین اہم المرتدین اور ہمیں ایک ایسی جنگ لڑنی ہوگی جو قابض دشمنوں کے خلاف بھی ہو اور ان کے مرتد چیلوں اور منافقوں کے خلاف بھی ہو میرے مسلمان بھائیوں بہنوں لئی سم حل اللہ فی دروب شہادہ کوئی حل نہیں ہے مگر شہادت کی راہوں میں فی ائیں طلوبہ شبہ بہاد ہل امتی الموت الحمد الحیات ضروری ہے کہ ہماری امت کے جوان موت کے طلبگار ہو تاکہ انہیں اور امت کو زندگی نصیب ہو سبحان اللہ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسیعت ہے اطلب الموت موت تو حب لک الحیات ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کی روانگی کے وقت یہ نصیحت فرمائی اتل بالموت تو حب لقل حیات موت کے پیچھے باغو تمہیں زندگی آتا ہوگی سبحان اللہ یقینا شہادت اور قربانی ہی اس امت کی زندگی ہے یادینجیب اللہ ولی رسول اذا کم لما کم جہاد اس امت کی زندگی اور حیات ہے شہادت اس امت کی زندگی اور حیات ہے شہادت سے ہم ختم نہیں ہو جاتے بلکہ شہادت سے ہم زندہ ہوتے ہیں شہادت سے ہماری امت زندگی پاتی ہے شہادت سے ہماری امت کو حیات ملتی ہے اس لیے میرے دوستو اللہ تعالی نے جیسے کہ سورت توبہ کی آیت نمبر چودہ میں فرمایا ہے قاتلوہم ہُم اللہ بیدی بی کم ان باتوں کی طرف ہماری توجہ ہو قاتل ادب ہوں اللہ کم ان کافروں کے خلاف قتال کیجئے اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کافروں کو عذاب دے گا وہ یوق اور انہیں ذلیل کرے گا وہ اور تم لوگوں کو ان کے اوپر غلبہ دے گا وہ یشور قوم ممنین اور ایمان والی قوم کے دلوں کو اللہ تعالیٰ شفا بخشے گا آج جو روحانی اور جسمانی امراض میں ہم مبتلا ہیں عصابی اور نفسیاتی بیماریوں میں ہم مبتلا ہیں میرے بھائیوں اس کا واحد حل جو ہے وہ جہاد فی سے اللہ ہے پیغمبر علیہ الصلاۃ وسلام بھی فرماتے ہیں کہ جہاد کے میدان میں نکلو تمہیں صحت عطا ہوگی اور تمہیں اللہ تعالی بے عطا فرمائے گا الزم الجہاد تصح و جہاد کے میدان کو لازم پکڑ لو تمہیں اللہ تعالی صحت دے گا اور تمہیں اللہ تعالی استغنا یعنی بے کی دولت عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ تمہاری مالی اقتصادی مشکلات کو ختم کر دے گا صورت الروم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یوم عدین یفر المنون اللہ جس وقت مسلمان جنگ کریں گے تو اس وقت مسلمان خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ کی نصرت کے ساتھ و ع دہا ترا انّا سید ہلون ففی اس وقت آپ دیکھیں گے کہ لوگ کس طرح اللہ کے دین میں لشکر اور لشکر فوج در فوج داخل ہوتے ہیں وائندہ تو قام جس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے مسلح جنگ کریں گے مسلح ہتھیار بند ہو کر جہاد کریں گے اس وقت نماز قائم کی جائے گی وہ کم انصاف حاکم ہوگا وہی عمر بل معروف وہ منکر امر بال اور نہیں عن منکر حقیقی معنوں میں ہوگا نیکی کا حکم دیا جائے گا منکر اور برائیوں سے روکا جائے گا وہ تصح القائد و عقائد ٹھیک ہو جائیں گے اور سلوک کی راہیں تصوف کی راہیں کھل جائیں گی لے ان اولیاء اللہ قدم کنو فل اور دیواخام شرآ اس لیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے جو اولیا ہیں اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں اللہ تعالیٰ کے جو محبوب ہیں ان کو زمین میں تمکین اور قدرت عطا کی جائے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو قائم اور برپا کریں گے جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ حج کی اکتالیسویں نمبر آیت میں فرماتا ہے اللہ امت کرنا ہوں فی العقد اقام السلاط وہ میرے ایسے نیک بندے ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں طاقت عطا فرما دیں اقام الصلاح تو وہ نماز کو قائم کرتے ہیں وہ الزکا اور وہ زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرتے ہیں وہ امر و بال اور امر بالمعروف اچھائی اور نیکی کا حکم کرتے ہیں وہ عن منکر اور منکر سے وہ لوگوں کو روکتے ہیں وللہ عاقبت عاقبۃ اور تمام کاموں کا انجام اور آخر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے امر بالمعروف اور نہیں عنل منکر کے بارے میں پہلے بھی ہم یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ اس زمانے میں جو تبلیغی حضرات اپنے کام کو جو کہ نیک کام ہے اور بہت ہی اچھا کام ہے لوگوں کو بعض و نصیحت کرنے کا اور تلقین کرنے کا کام ہے اس کے اچھا ہونے میں ہمیں کوئی کلام نہیں لیکن امر بالمعروف اور نہیں عن منکر یہ ہرگز نہیں ہے کیونکہ امر کے معنی ہیں حکم کرنا اور نہیں کے معنی ہیں بزور بازو اور بزور قوت لوگوں کو منقرات سے روکنا اس لیے ہمیں ان بعض نیک کاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم امر بالمعروف کر چکے ہیں یا نہیں عامل منکر کر چکے ہیں نہیں امر بالمعروف کے لیے طاقت کی ضرورت ہے اور طاقت کے حصول کے لیے جہاد کی ضرورت ہے اور جب تک ہم اور آپ جہاد کے میدان میں نہیں اتریں گے اور عالمی مسلح جہاد کی بنیاد نہیں رکھیں گے ہمیں طاقت حاصل نہیں ہوگی ہم امر بالمعروف اور نہیں عنل منکر نہیں کر سکیں گے ہمیں اپنے دلوں کو جھوٹی تسلیاں دینے سے بس کر لینا چاہیے اب ہمیں اپنے دلوں کو جھوٹی تسلیاں دینے سے باز آ جانا چاہیے یہ جو واضح نصحت اور ارشاد و تلقین کا کام ہے یہ ہرگز امر بالمعروف اور نہیں عن منکر نہیں ہے ہاں یہ التماس بالمعروف اور التماس نہیں عن المنکر ضرور ہے کہ درخواستیں کرتے ہیں لوگوں سے درخواستیں کرتے ہیں نرم نرم باتوں کے ذریعے نہیں میں بھائیو امر بالمعروف میں طاقت کا استعمال ہوتا ہے اسلحے کا استعمال ہوتا ہے درو کا استعمال ہوتا ہے جیل کا استعمال ہوتا ہے مار پیٹ کی جاتی ہے اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے پہلے اسباق میں آپ کے سامنے یہ باتیں بیان ہو چکی ہیں اس لیے ہم تفصیل نہیں کریں گے پیغمبر علیہ الصلاۃ وسلام نے سات سال کے بچے کو نماز کا حکم دینے کہا ہے مرو اولادکم کم وہم ابنا سب سنین و دم وہم ابناء ابناشرین اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کے لیے مارو وہ فرقو بیروم المضاجع اور ان کے بستروں کو الگ الگ کر ڈالو کیا ہم نے اتنا عمل کیا ہے ایک معصوم بچہ جو کہ اس وقت تک بالغ بھی نہیں ہے اس کو نماز کے لیے مارنے کا حکم کون دے رہا ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم